conceito <تصفيق> الله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 يا أيه الذي م آمامَ نَُّق الله حَُّ قاتِهِ وَلا تموتُ ما إَّا وَْتُم مسلمونون يا أيهمما سَُّق غََّكم الذي خللَقَة منِ نصْ واحد وَخَلَقَ مِنهَا زوجَهاَا وَوبَََّ منِنهُ ررجًا كثيرم وَساء وَاتَّقُ الله الذي تَساءل به وَأَرحم إن الله كانَعللَيكُم رقيبَ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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى إنا لننصروا رسلنا والذين آمنوا وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لا رواه رب شرح لي صدري لي امري بتقو عزیزو اور دوستو سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اعبار الحا ہم سب کے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ولی اور دوست ہے اللہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے انہیں شرک کو کفر کی ظلمتوں سے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لاتا ہے والذین کفروا اور جو کافر ہیں اولیا الطاغوت ان کے دوست ان کے اولیاء طاغوت یعنی شیطان ہیں یخرجونہم من النور نور الظلمات یہ شیاتی یہ طاغوت انہیں نور ایمان سے پھیر کر کے کفر شرک اور بداعت اور خرافات کی تاریخیوں اور ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ فرق ہے اولیاء اللہ اور اولیاء شیفان کے درمیان اور ایک جگہ اللہ سبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے ایمان والوں کا ولی ہے اور دوسری آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیا کو کہیں متقین کہا ہے کہیں مؤمنین کہا ہے کہیں مسلمین کہا ہے کہیں سادرین کہا ہے کہیں صادقین کہا ہے کہیں ذاکرین کہا ہے ذکر کرنے والے کہیں متفدقین صدقہ کرنے والے کہیں زکات ادا کرنے والے اس طرح سے مختلف صفات کا ذکر اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے اولیاء کا کیا ہے اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ولی اللہ عزت ولی کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے اللہ مومنوں کا ولی اللہ مومنوں کے وعدے کی مومنوں کی مدد کی کا وعدہ کرتا ہے وقان حق نالینا نسولین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور بل ضرور اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرے گا یہ ساری باتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے یہ سارے قرآنی وعدے ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور مسلمان عالم کا معاملہ ایک طرف رکھتے ہو تو ہمیں کچھ فرق سا نظر آتا ہے کچھ فرق سا نظر آتا ہے کہ اللہ کا اتنا وعدہ اللہ ولی مومنوں کا دوست اللہ مومنوں کی حفاظت کرنے والا تو آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی اور مومنوں کی مدد آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں مسلمان پوری دنیا کے اندر تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اور ایک اللہ کا وعدہ ہے جو اس حدیث کے اندر جو میں نے ایک لمبی حدیث نہیں بخاری کی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک وعدہ کرتا ہے اور بلکہ دھمکی دیتا ہے کیا دھمکی اس کی ہے حدی قدسی خود ابو اب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منع ولی فقد آزن تو جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں گویا کہ اللہ کے اولیاء سے اور ولیوں سے دشمنی کرنے والا یہ اللہ سے جنگ بول لیتا ہے اور ایکت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا اللہ ان اولیا اللہ کہ جو اللہ کے اولیا ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غم کرتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں دنیا اگر چھٹتی ہے تو دنیا کے چھٹ جانے کا غم نہیں کرتے اگر کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے ان سے تو اس کا غم نہیں کرتے اور حق بات پر عمل کرنے میں دنیا کے اندر حق پہنچانے میں کسی کا خوف نہیں کرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے یہ ساری باتیں ساری چیزیں اگر آج کے دور میں ہم رکھتے ہیں آج کے تناظر میں ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا فرق سا نظر آتا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھی بڑا فرق سا نظر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی سفا جو بیان فرمائی ہے اللہ دین آمنو کانو جو ایمان لے آئے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ایمان اور تقوی کے اندر پورا جین آ گیا اب میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ہم ذرا سا سوچیں غور کریں ہم ذرا سا غور کریں سوچیں کہ اللہ تعالی کا وعدہ ایسا اور اللہ اپنے وعدے میں وہ من افسک المن اللہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کسی کے نہیں ہو سکتی اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اگر اللہ کے سچے وعدے کو دیکھنا ہو تو پرانے کریم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدوں کو کتنا سچ کر دکھایا ہے انبیاء اکرام کی تاریخ دیکھ لیں کہ ان میں جو متقی اور پرہیزگار تھے انبیاء اکرام کے ساتھ جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور بقیہ لوگوں کو ہاں تباہ و برباد کر دیا <تصفح> گویا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا اور پکا ہے اور اس امت میں بھی آپ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو بھی دیکھیں کہ جہاں تیرہ سال تک مسلمانوں نے اور ایمان لانے والوں نے اور نبی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالوں تک مکہ کی سنگلادیوں میں دعوت و تبلیغ کے تبلیغ کے کام کے انجام میں یا اس کے پہنچانے میں جو تکلیفیں جھیلی جو پریشانیاں جھیلی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے تیرہ سالوں تک جھیلتے رہے پھر جب مدنی زندگی کی شروعات ہوئی مدینہ کے اندر ایک مستقل اسلامی ریاست کا وجود ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد مدد نازل ہونی شروع ہوئی مکہ کے اندر بھی مدد اللہ کی مدد نازل ہوتی رہی اور پھر مدینہ کے اندر اس کا ظہور بہت زیادہ ہوا اور یہاں تک کہ دس سالوں کے اندر مدنی زندگی کے اندر پورا جزیرہ عرب تقریباً اسلام میں داخل ہو گیا اللہ کی مدد آئی کہ نہیں مدد آئی کہ نہیں پھر خلاف راشدین کے زمانے میں بنی امیہ کے زمانے میں بنو عباسیہ کے زمانے میں ان سارے زمانوں میں دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسی حاصل رہی ان لوگوں کو اور کس طرح سے مسلمانوں کو عروج حاصل رہا اور اس طرح سے مسلمان سلطنت اسلامی سلطنت کا رقبہ بڑھتا چلا گیا اور جو درجوکر در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا اللہ کی مدد آئی لیکن آج مسلمانوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالی کا جہاں اپنا وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے وہی مسلمان یہ ایمان والے اور ایمان کا دعوی کرنے والے اپنے اعمال میں اپنے اعمال میں اپنے کردار میں اپنے قول و فعل میں اپنے عقیدے میں سچے نہیں ہیں سب تو نہیں لیکن اکثریت کی بات ہے ہاں؟ بہت سارے اللہ والے بھی موجود ہیں لیکن اکثریت اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آج آج اپنے ایمان میں وہ سچے نہیں ہیں آگے جو اس حدیث کے اندر جو مومنوں کی سفات بیان کی گئی ہے میرے دوستوں میں ان کو بھی ذکر کروں گا کہ معیار ہے اللہ تبارک مطالعہ کا ولی ہونے کا آج ہم تو ولی کن کو سمجھتے ہیں ولی ہم کن کو سمجھتے ہیں और اور پیر کس پر سمجھتے ہیں کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے یا خبر پھیلا دی جائے کہ فلا ولی ایسے ہیں جنہوں نے یہ کر دیا یہ کرامت ظاہر کر دی اور یہ کرامت ظاہر کر دی ان کی ایسی کرامت ہے کہ زندگی میں بھی وہ فائدہ پہنچاتے تھے موت کے بعد بھی ان کی کرامت اور ان کے فائدے سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں ان کی کرامت موت کے بعد بھی ظاہر ہو رہی ہے میرے بھائی ایسے لوگوں کو جن کا نہ ایمان صحیح ہے نہ تقوی ان کے اندر ہے نہ پرہیزگاری ہے نہ فرائض کی پابندی ہے اور نہ ہی نوافل کا اہتمام ہے ایسے لوگوں کو جن کے کان جن کی آنکھیں جن کے ہاتھ جن کے پاؤ حرام کام کرنے سے پرہیز نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ایسے شریعت آزاد لوگوں کو آج بہت سارے مسلمانوں نے ولی سمجھ رکھا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی جو صفات بیان کی ہے وہ کیا ہے کالو یا تقور بلی وہ ہیں ایمان بلی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں آج دیکھیں ہم اس چیز کو ایمان اور تقوے کو ہم دیکھیں کہ آج ہمارے اندر یہ ایمان پایا جاتا ہے ہم اسلام کی کتنی کتنے پرسنٹ نمائندگی کر رہے ہیں بتائیں کتنے فیصد ہم اپنے اوپر کتنے فیصد ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں کتنے فیصد ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں اللہ تو دھمکی دیتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اور ولی کون ایمان والے مسلمان جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اے جنگ کرتا ہوں آج تو ایسے نام لیوا ایمان والوں سے تو بڑی بڑی دشمنیاں کی جا رہی ہے سفید ہستی سے ان کو مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو رہی اور کافی حد تک وہ مٹانے میں کامیاب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں کو دنیا میں آج تباہ و برباد کیا جا رہا ہے میرے بھائی اور جیزوں اور ساتھیوں خلل ہے خلل ہے کہیں نہ کہیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اتار لیں اور ہم اپنی اصلاح کر ڈالیں ایمان اور تقوی کی طرف لوٹ کر کے آ تو میرے بھائیوں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا جو ایمان والوں سے دشمنی کرتے ہیں کوئی بچہ ہاں کوئی بچہ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے پچھلی تاریخ آپ دیکھیے انبیاء کرام کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے مکہ کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور جینا دوبار کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی ان کو نیب نابود کر دیا تہوالا کر دیا مکہ کی سرزمین مکہ کی سلسلت چھین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دے دی بڑے بڑے جابر تھے بڑے بڑے شادر تھے ابو جہل ابو لہت اور اقبا ابن ابی بن مغیرہ اور ایسے بڑے بڑے میا بن خلق جیسے شیاتی تھے اور جن کی توتی بولتی تھی جن کا دب دبا تھا مسلمان بڑے کمزور تھے لیکن ایمان اور تقوی کے معیار پر اپنے آپ کو مسلمانوں نے اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی نازل ہوئی ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی طرف لوٹائیں تقوی کی طرف لوٹائیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے حدیث خودشی ہے انحبل یہ میرا ولی میرا بندہ جس چیز سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس, وہ ان چیزوں میں سے سب سے اہم چیز سب سے محبوب چیز میرے نزدیک کیا ہے فرائض ہے کیا فرائض اسلام کے ارکان ایمان کے ارکان فلاق وقتہ فراج کی پابندی زکات کی ادائیگی اسی طرح سے رمضان کے روزے حج استطاعت ہے تو حج یہ فرائض ہے ارکان اسلام ہے ارکان ایمان ہے ہم دیکھ لیں اللہ تعالی جن فرائض کو محبوب قرار دے رہا ہے پسند کر رہا ہے ان فرائض کی ادائیگی میں مسلمان کتنے پرسن کامیاب ہیں کتنی ادائیگی کر رہے ہیں میرے بھائی بہزی اور ساتھیو نماز کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور جمع جمع یہ بھیڑ آپ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے ہاں؟ نماز کا معاملہ دیکھ لیجئے زکات کا معاملہ ویسے ہی ہے لوگ اپنے مالوں کا حساب و کتاب کچھ بھی نہیں لگاتے اور اسی طرح سے روزے کا معاملہ کچھ زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے روزے زیادہ رکھ لیتے ہیں کم بدرسیب ہے جو روزے چھوڑتے ہیں آگے چلیے استطاعت حج کی دیکھ لیجئے بڑے بڑے پیسے والے موجود ہیں لیکن خود یہاں پر استطاعت کس کو کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ گھر خرچ بھیج دیں اور یہ کہ مکہ تک جانے کا خرچ تفریح کے ساتھ قانونی طور پر اتنا پیسہ ہو زیادہ سے زیادہ آج کل جو لگ رہا ہے وہ سات ساڑھے سات سا سا ہزار آپ کے پاس ہو تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے ہم شروع سے دیکھ لیں کہ سیلری مہینے میں کتنی اٹھاتے ہیں کتنی خرچ کے لیے بھیجتے ہیں کتنی بچت ہو جاتی ہے اور کتنی پراپرٹی کے لیے اور کت کن چیزوں کے لیے میرے بھائی بہت سارے لوگ نبے فیصد اسی فیصد لوگ یہاں مستتی ہے اس کے باوجود بی ہی کرتے ہیں. اللہ کے فرائض کو ادا ہی نہیں کر رہے تو اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں جب اللہ کے ولی نہیں بنیں گے تو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والوں سے اللہ تبارک مطالعہ دشمنی اور اعلان جنگ کیسے کر سکتا ہے کیونکہ ولایت کے مقام پر ہم پورے اتر ہی نہیں رہے ولی کے مقام پر ہم پورے اتر ہی نہیں رہے ہیں فرائض کی پابندی ہمارے ہاں ہے ہی نہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امرتو انو قاسل النا حتیٰ یشہدو ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول الله ویقیم الصلاح تو زک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے لے اور جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کرے اور جب تک کہ وہ زکات ادا نہ کرے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں یہاں بے نمازیوں سے اور زکات نہ دینے والوں سے اعلان جنگ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں نماز بھی نہیں زکات نہیں بہت مختصر محدود پیمانے پر تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا اللہ کے ولی ہم کیسے بنیں گے آگے اللہ فرماتا ہے اور وما يزال عبدی يتقرب بن اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل مستحبات مخ... نو نفلی نمازیں نفلی زکاط نفلی خیرات نفلی روزے نفلی حج اور عمرے اور نفلی سارے کام حقوق وغیرہ جو ہے ان سب کی ادائیگی کرتا رہتا ہے اور اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے اخلاص کے ساتھ چاہت کے ساتھ محبت کے ساتھ ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ نہیں یہاں تو یہی معاملہ ہے کہ فرائض بھی ہم ادا کرتے ہیں تو قربے الہی حاصل کرنے کے لیے نہیں اخلاص ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے بہت سارے مقاصد کے لیے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے یا یہ کہ ایک عادت روٹین سی بن گئی ہے جل میں نماز، دل نماز میں نہیں لگتا ہے اذان ہوئی تو چلے آتے ہیں کہ پرانے زمانے سے نمازی چلے آ رہے ہیں اب نماز چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کیا کہیں گے لوگ اس لیے نماز پڑھنے چلے آتے ہیں دل نماز میں نہیں لگتا ہے ہمارے سجدے بےسب رکو بے اطمینانی والے ہوتے ہیں تو میرے بھائیو عزیزوں اور جب یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں سنن اور نوافل اور مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں فیضا احباب جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی اس کا کار ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس حدیث کا اور اس حدیث کے اسے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان اس کی آنچے, اس کے ہاتھ پاؤں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں چلتے ہیں اور ڈھلتے ہیں یہ مطلب ہے اور پھر اللہ تعالی آگے کیا فرماتا ہے کہ ایسا بندہ ایسا بندہ فرائض کی پابندی کرنے والا نوافل کا اہتمام کرنے والا اور اپنے آزا و وجوار کی حفاظت کرنے والا سب کی حفاظت کرنے والا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اللہ تعالی نے تاکید کے ساتھ فرمایا اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے ضرور دے اسے ضرور دے دیتا ہوں آج کتنے مسلمان کتنی دعائیں ہو رہی ہیں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو کتنا مانگا جا رہا ہے خطبہ جمعہ کے دن رو رو کر کے مانگتے ہیں چلہ چلہ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں اور دعائیں انفرادی استباعی بڑی ہوتی ہے دعائیں مسلمانوں کی حالتِ زار پر رہم کے لیے اللہ سے بڑی بھیک مانگی جاتی ہے بڑی دعائیں کی جاتی ہیں لیکن لیکن حالات بدل نہیں رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرا ولی جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں ماز دیکھ دیکھ دیکھنے کو جو ولی ہے یہ مانگ رہے ہیں ایمان والے ہیں لیکن مل نہیں رہا ہے کیا مطلب خلل ہے اصلاح کی ضرورت ہے پرائز کی پابندی صحیح انداز میں نہیں ہے نوافل اور مستحبات کا اہتمام نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ایسا بندہ ایسا بندہ اگر میری پناہ چاہتا ہے میری پناہ طلب کرتا ہے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں ضرور لے لیتا ہوں اللہ ہمارا. آج مسلمانوں کو کئی بال پناہ نہیں ہے پریشان ہے بے حال ہے کیوں عمل نہیں بے عملی ہے ہاں ایمان نہیں تقوی نہیں فرائض کی پابندی نہیں غواثل کا اہتمام نہیں اللہ سے تعلق نہیں آزاد اجوارے کی جسم کی حفاظت نہیں سب کچھ تباہ و برباد ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی یہاں سے مدد کیسے آئے گی لہٰذا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے پکے مومن بنیں اللہ کا ولی بننے کی کوشش کریں اللہ کا ولی بننے کی کوشش کریں ایمان اور تقوی کے معیار پر اپنے آپ کو پورا اتاریں اس کی پابندی کرے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا خوریے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بال ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا ہمیں پناہ بھی دے گا ہمارے دشمنوں کو نیک تو نابود بھی کرے گا سب کچھ کرے گا وہ تیار ہے اس کی رحمت برسنے کے لیے بالکل بے قرار ہے لیکن ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں ایمان اور تقوی کے معیار پر پورا اترنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الحا ہمیں سچا پکا مومن اور متفقی بندہ بنا دے اے اللہ مسلمانوں کو فرائے کی پابندی کی توفیق قطع فرما نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیر قطع فرما اللہ ہمارے آزادی کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما اللہ تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما اللہ سوریہ کے مسلمانوں پر رشم فرما اللہ برما کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ یمن کے مسلمانوں پر سنی مسلمانوں پر رحم فرما اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی جان و مال کی حفاظت فرما ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما امین صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل وعصابه المعين بارك الله لعنى لكم في القرآن الرظيم ورفعن ذيئات بلا آية وذيك الحكيم إنه تعالى جواد الكريم من ملكم برروف الرحيم استغفر الله لي ولكم لصائر المصير من من كل ذنب هو الغفور الرحيم